یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا ملکوریا کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ ملکوریا اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے یوم سلوشل جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے وَتَكُونُ اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے فَأَمَّا مَن اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے فهو تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا و من خوف موازین اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُمّهُ تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا دورو اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے ایک دہکتی ہوئی آگ